ارشاد فرما یومن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے کہ تم لوگ یہ سمجھتے ہو یہ حمزہ جو ہے نا آ یہ حمزہ استفہام سوال کے لیے اور مراد اس سے یہ ہے کہ نہیں ہو سکتا جیسے کہتے ہیں نا کہ آپ سمجھے تھے ویزا ہو جائے گا مطلب یہ کہ نہیں ہو سکتا یہ مثالیں ذرا آسانی سے سمجھ میں آتی ٹھیک ہے تو یہ جو آ ہے تو بظاہر استفام کے لیے پوچھنے کے لیے لیکن حقیقت میں یہ انکار کے لیے توقع امید افتت معون کیا تمہیں توقع تھی کیا تمہیں امید تھی شاہ صاحب نے ترجمہ کیا شاہ ولی اللہ رحمتہ اللہ نے یہاں پہ افتت معون امید سے کہ کیا تم امید رکھتے ہو کہ یو بینڈا کم یہ بنی اسرائیل والے تمہیں مان جائیں گے ایمان مان لے آئیں گے وقت کانفری کم منہ حالانکہ ان میں سے ایک جماعت ایسی ہے یہ کون سی جماعت ہوئی پہلی محرقین تحریف کرنے والے بدلنے والے یس کلام اللہ وہ اللہ کے کلام کو سنتے ہیں کانفری کم منہم یہ کانا کا جو لفظ ہے اگر اس کا ترجمہ ہم یہ کریں ماضی کے لیے کہ قد کانہ فریق منہم ان میں منہ ایک جماعت تھی ایسی گزر گئی دنیا سے تو پھر مراد یہ ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ جو آپ کے آپ کے ساتھ اس وقت ہم اثر ہیں نا ان کے آبا و اجداد کی ایک جماعت تھی جو گزر گئی تو مراد اصلاف ہو جائیں گے یہودیوں کے باپ دادا اور اگر آپ اس کانا کا ترجمہ ہے سے کریں جس کی گنجائش بہرحال ہے عربی میں وقت کانہ فریق منم اے مسلمان ہو کیا تم توقع رکھتے ہو کہ یہ لوگ مسلمان ہو جائیں گے وقت کانہ فریقن ان میں ابھی ایک ایسی جماعت ہے یسما کلام اللہ جو خدا کے کلام کو سنتے ہیں سما یوحرف اور پھر اسے بدل دیتے دونوں باتیں ہو سکتی ہیں ہم پھر دونوں طرح ترجمہ کرتے ہیں آپ سے سنیے افاطما یومن لگو مسلمانوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا تم امید کرتے ہو کہ یہ لوگ مسلمان ہو جائیں وقت کان فریقوم حالت یہ ہے کہ ان میں ایک جماعت ایسی گزر چکی ہے کانا ماضی میں جس میں کلام اللہ, اللہ اللہ کا کلام سنتے تھے سما یو حرف پھر اس کو تحریف کر دیتے تھے تبدیل کر دیتے تھے اور دوسری چیز کدکان فریق منہوم ان میں اب اب تک ایک ایسی جماعت ہے جو اللہ کا کلام سنتے ہیں اور اسے بدل دیتے ہیں قواعد کے اعتبار سے مفسرین نے اس پہ لکھا ہے لغوی مباحث میں بھی وہ کہتے ہیں دونوں کی گنجائش ہے دونوں باتیں صحیح ہیں مگر انہوں نے جس چیز کو ترجیح دی ہے وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر کے ہم اثر جو اسی زمانے میں پائے جاتے تھے یہ وہ لوگ ہیں کیا فتت میں ہوں نہ یوم کیا مسلمانوں تم یہ توقع لگائے ہوئے ہو یہ یہودی اور یہ بنی سعل والے مسلمان ہو جائیں حالانکہ ان میں جماعت ایک ایسی ہے یسما کلام اللہ اللہ کے کلام کو سنتے ہیں سما یو ہر پھر اس کے بعد اسے کی تحریف کر دیتے ہیں ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے اس مقام پہ مجاہد رحمت اللہ علیہ کا قول نقل کیا ہے کہ مجاہد کہتے تھے ہم العلماء منہم اس سے مراد یہودیوں کے علماء ہیں یہ مجاہد جن کا نام لیتے ہیں کبھی کبھی وہ کہتے تھے میں نے بیس مرتبہ قرآن پاک کی پوری تفسیر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پڑھی پہلے لفظ سے لے کے آخری لفظ تک اور پھر وہ کہتے تھے کہ میں اگر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے پڑھ لیتا ایک بار یا دو بار تو مجھے ادھر بیس مرتبہ نہ پڑھنی پڑتی کیونکہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا علم بہرحال ظاہر ہے کہ زیادہ تھا سما یو پھر اس کو بدل دیتے ہیں من بعد ما ہو جب کہ اسے اکلو سمجھ چکے عقل کو عقل کیوں کہتے ہیں عقل کہتے ہیں اربی اس کو باندھ دینا تو عقل انسان کی باندھ دیتی ہے کہ یہ کام کرنا ہے اور یہ کام نہیں کرنا خیر اور شر میں تمیز دے دیتی ہے وہ ہوں گے عالمون حالانکہ یہ جانتے ہیں اور جو بھی صاحب علم اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جان بوجھ کے غلط باتیں کرتا ہے نا اور جان بوجھ کے غلط مسئلے بتاتا ہے وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے اللہ تعالی نے یہاں بتایا ہے کہ خدا کی کتاب کو جانتے ہیں اور جان بوجھ کے ایسی حرکتیں کرتے ہیں بہت بڑی وعید ہے ان لوگوں کے لیے جو خدا کی کتاب کو خدا کے دین کو جان بوجھ کے بدلتے ہیں مسئلہ صاف بیان کرنا چاہیے چاہے لوگوں کو اچھا لگے برا لگے وہ الگ بات ہے بات آدمی کو کبھی گڑبڑ نہیں کرنی چاہیے